لاہ قوۃََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ بلّہ عم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمّد محمد آل محمد اجلفرجََََ اجمَین فرض کریں کہ آپ زندگی بھر ایک سیڑھی چڑھتے رہیں اور دن رات محنت کریں اور جب بالکل چوٹی پر پہنچیں تو اچانک احساس ہو کہ سیڑھی تو کسی غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی بالکل کتنا خوفناک احساس ہے نا یہ آج ہم اسی غلط دیوار اور انسانی شناخت کے بحران پر بات کریں کہ ہم کیوں اپنے اندر کے خالی پن کو چھپانے کے لیے باہر کے لیبلز کا سہارا لیتے ہیں اور ظاہری چیزوں اور رویوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جی ہاں آج کے اس تفصیلی جائزے کا ماخذ سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کا مجموعہ ہم فکری سے ہم راہی تک ہے اس کا ایک نہایت گہرا مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ انسان خود کو کیسے سمجھتا آیا ہے اور ہم نرگسیت اور مادی غلامی کے اس جنگل سے نکل کر ایک بامقصد زندگی کیسے گزار سکتے ہیں دیکھیں یہ جاننا اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی سطح پر اس الجھن کا شکار ضرور ہے یعنی یہ کوئی خشک نظریاتی بحث نہیں ہے بالکل نہیں جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم دراصل ہیں کون تو ہمارا ہر فیصلہ ہمارا ہر رشتہ اسی اندرونی استراب کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس خلا کو بیرونی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو کبھی بھرتا نہیں ہے تو پھر یہیں سے اس الجھن کو سلجھانا شروع کرتے ہیں ضرور اگر ہم سید جہان زیب آبدی کی تحریر کے مطابق دیکھیں تو خود شناسی محض یہ جاننے کا نام تو نہیں کہ مجھے کافی پسند ہے یا چائے یا میں غصے والی انسان ہوں یا مزاحیہ تحریر میں واضح طور پر قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نفخت فی من روحی یعنی میں نے اس میں اپنی روح پھونکی یہ الفاظ بہت بھاری اور گہرے ہیں ان پر غور کریں تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا وجود محض اتفاقی یا حیاتیاتی نہیں ہے مطلب بایولوجیکل نہیں ہے جی اس کے اندر ایک الہی اور کائناتی مقصد رکھا گیا ہے نفس اور عقل اور قلب اور ارادے کے درمیان ایک خاص ربط ہے مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس کو کھو دیتے ہیں تو جب وہ اندرونی شعور غائب ہوتا ہے تو انسان لاشوری طور پر اسے باہر کی دنیا میں ڈھونڈتا ہے مصنف نے آج کے دور کی بہت زبردست مثالیں دی ہیں جیسے غیر روایتی فیشن اپنانا یا جسم پر جگہ جگہ ٹیٹوز بنوانا یا گفتگو میں ہر وقت ایک تنزیہ لہجہ رکھنا और वो जिम वाली मिसाल भी के जिम में घंटों गुजार कर बॉडी बिल्डिंग के जरिए खुद को बहुत ताकतवर दिखाना लेकिन अच्छा यहां एक मिनट रुके जी बताएं चलें इसको तफसील से देखते हैं अगर कोई जिम जा रहा है या उसने टैटू बनवाया है तो ये तो एक जाती जमालियाती पसंद या लाइफ भी हो सकता है ना हाँ बिल्कुल हो सकता है تو کیا ہر وہ شخص جو اپنی فٹنس پر دھیان دے رہا ہے یا مزاحیہ انداز میں تنز کرتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا یا احساس کم طریقہ شکار ہے؟ نہیں نہیں فٹنس کا خیال رکھنا یا خوش لباس ہونا بالکل الگ اور مثبت چیز ہے لیکن مصنف یہاں جس رویہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک جنون یا ہے اچھا ایک obsession جہاں انسان کی پوری شناخت اس پر کھڑی ہو؟ جی جہاں اس کے بائسپس کے سائز یا اس کے مہنگے جوتوں پر اس کی شخصیت کا دار و مدار ہو وہ یہ سب کچھ صحت یا خوشی کے لیے نہیں کر رہا بلکہ ایک خال چڑھانے کے لیے کر رہا ہے یعنی اگر اس سے وہ ظاہری چیزیں چھین لی جائیں تو اس کے پاس کوئی شناخت نہیں بچتی بالکل صحیح سمجھے آپ ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी स्मार्टफोन का अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका हो उसमें वायरस आ गया हो और हम सॉफ्टवेयर को अंदर से ठीक करने के बजाय नए नए महंगे कवर्स खरीद रहे हों हाँ महंगे और चमकदार फोन कवर्स उस पर चढ़ाते जा रहे हो कि शायद इससे फोन ठीक काम करने लगे तो ये टैटूज और ये दिखावे की बॉडी बैरूनी चीजेंटिंग सिस्टम का वायरस खत्म नहीं कर सकती और यही वजह है की अंदर से शदीद अदम तहफ का शिकार लोग अक्सर बाहर से बहुत पुर एतम बल्कि जरूरत से ज्यादा लाउड नजर आते हैं और جب انسان کی یہ بیرونی کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ فلسفے کی طرف دیکھتا ہے ظاہر ہے تاریخ میں انسانی ذہن نے اس شناخت کو سمجھنے کی کوشش تو کی ہوگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان مختلف نظریات نے انسان کو مزید الجھایا ہی ہے یقیناً ایسا ہی ہوا ہے مصنف نے تاریخی نظریات کا بہت گہرا تجزیہ کیا ہے اگر ہم صرف دو جدید ترین زاویوں کو دیکھیں جی بتائیں تو آج کی نیورو سائنس انسان کو محض کیمیکلز کا ایک مجموعہ مانتی ہے یعنی آپ کی خوشی آپ کا غم آپ کی محبت سب کچھ دماغ میں ہونے والے کیمیائی ریئیکشنس کا نتیجہ ہے مطلب ہارمونس کا کھیل ہے سب بالکل اور دوسری طرف اگر ہم وجودیت یا ایگزٹینشیلزم کی بات کریں جیسے جونپل ساتھ کا فلسفہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان اس کائنات میں بالکل تنہا اور بے مقصد ہے اور اس پر اپنی مرضی کی زندگی جینے کی مکمل لیکن خوفناک آزادی مسلط کر دی گئی ہے یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم صرف کیمیکلز کے کٹ پتلیاں ہیں اور دوسری طرف فلسفہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے آزاد ہیں کہ یہ آزادی بوجھ بن گئی ہے یہ تو واقعی انسان کو ٹکڑوں میں بانٹنے والی بات ہے اس میں کوئی جامع تصویر یا توازن کہاں ہے جدید سائنس تو انسان کو تقدیر یا حالات کا کھلونا بنا دیتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف ثقلین یعنی قرآن و اہل بیت کے تصور انسان کو سامنے لاتے ہیں یہ تصور انسان کو حصوں میں کاٹتا نہیں ہے کہ انسان صرف ایک جسم ہے یا صرف ایک سماجی جانور ہے جی. سقلین انسان کو ایک مکمل وحدت کے طور پر پیش کرتے ہیں قرآن ایک طرف انسان کو ظلوم اور جہول کہہ کر اس کی کمزوریاں بتاتا ہے تو دوسری طرف اسے زمین پر خلیفہ بنا کر اس کی تقوینی حیثیت کو کائنات میں سب سے اونچا مقام بھی دیتا ہے بالکل لیکن یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے جی جی یہ جو لفظ ہے نا تقوینی یہ تھوڑا بھاری ہے اگر کوئی ٹریفک میں گاڑی چلاتے ہوئے یہ سن رہا ہے تو اس کے لیے اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے بہت اچھا سوال ہے تقوینی کا مطلب ہے پیدائشی طور پر کائنات کے نظام میں انسان کا وہ مقام جو خدا نے اس کے سافٹ ویئر میں بلٹ ان کر دیا ہے یعنی انسان کائنات کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے بالکل نہیں بلکہ کائنات کی ڈیزائننگ کا مرکزی کردار ہے انسان حالات یا کیمیکلز کا بے بس خلونا نہیں ہے بلکہ انتخاب کا اختیار رکھتا ہے اور قرآنی تصور اسے ارادے کی آزادی دے کر ایک با مقصد کائنات کا حصہ بناتا ہے اسی کو سمجھانے کے لیے مصنف نے امام صادق علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں آپ نے انسان کے اندر چلنے والی کشمکش کو عقل اور جہل کے لشکروں سے تشبی دی ہے لشکروں سے یعنی انسان کا دماغ یا وجود ایک باقاعدہ میدان جنگ ہے بالکل ایک میدان جنگ ہے جہل کا لشکر انسان کو خواہشات وقتی لذت اور انا کی طرف کھینچتا ہے اور مادی غلامی کی طرف بھی جی جبکہ عقل کا لشکر اسے با مقصد زندگی اور عدل اور توازن کی طرف بلاتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ دونوں لشکر انسان کے ارادے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر وقت اندر لڑ رہے ہیں تو سقلین ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں شعوری طور پر عقل کے لشکر کا ساتھ کیسے دینا ہے ہم کٹ پتلیاں نہیں بلکہ اپنے انتخاب کے خود ذمہ دار ہیں بالکل یہ بات بہت طاقتور ہے کہ ہم اپنے انتخاب کے خود ذمہ دار ہیں لیکن یہ تو فرد کی اندرونی بات ہو گئی نا ہم اکیلے تو خلا میں نہیں رہتے ہے, ہم معاشرے میں رہتے ہیں جی, ہم ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہیں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک اجتماعی شناخت اور معاشی نظام بھی ہم پر حاوی ہوتا ہے ہم اس توازن کو کیسے رکھیں انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن رکھنا ہی تو اصل کمال ہے امام علی کے اقوال بڑے واضح ہیں کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے گا اور انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے جی یہ ہماری انفرادی سوچ کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اندھی تقلید انسان کو مار دیتی ہے لیکن دوسری طرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو جیسی آیات ہیں یا نماز جماعت اور حج جیسی عبادات جو ہمیں اجتماعی وحدت کا حصہ بناتی ہیں مصنف کہتے ہیں کہ اصل بحران تب پیدا ہوتا ہے جب معاشروں میں یہ توازن بگڑتا ہے انہوں نے یہاں پاکستان اور اس جیسے دیگر معاشروں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ہم کیسی دوہری زندگی جی رہے ہیں دوہری زندگی سے مراد وہی کہ صبح ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر دن بھر کچھ اور ہوتے ہیں یہ بالکل مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ ہماری علمی و فکری تشکیل یعنی انٹلیکچوئل فارمیشن درست نہیں ہوئی مطلب ایک طرف تو ہماری ایک رسمی دینی شناخت موجود ہے لیکن عملی زندگی میں جدید مغربی مادی تصور زندگی مسلط ہے ہمارا تعلیمی نظام اور میڈیا ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف مادی وسائل جمع کرنا اور دوسروں سے آگے نکلنا ہے اس دوڑ میں ہم انسان نہیں رہتے بلکہ محض ایک صارف یا کنزیومر بن جاتے ہیں ایک ایسا پرزا جس کا کام صرف چیزیں خریدنا اور معیشت کا پہیا چلانا ہے مصنف اسے ایک نئی قسم کی مادی غلامی قرار دیتے ہیں جبکہ خالص دینی شناخت ہمیں عبد یعنی خدا کا بندہ بنا کر اس بازاری غلامی سے نکالتی ہے اور اہرار یعنی حقیقی معنوں میں آزاد انسان بناتی ہے یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے اور میں تھوڑا اختلاف بھی کروں گی ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے بلز دینے ہیں اور کارپوریٹ دنیا کے اصولوں پر چلنا ہے جی بالکل چلنا ہے تو اگر میں صبح اٹھ کر کام پر جاتی ہوں تاکہ میرا گھر چل سکے تو کیا میں غلام بن گئی ایک عام فرد کے لیے اس مادی دھارے کے خلاف جانا کیسے ممکن ہے آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے اور مصنف کا اشارہ دنیا ترک کرنے یا جنگل میں جا کر بیٹھنے کی طرف ہرگز نہیں ہے پیسہ کمانا تو اسلام کی روز سے ایک فریضہ ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے مسئلہ اس عمل میں نہیں بلکہ آپ کے تعلق میں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی شناخت کس چیز سے جڑی ہے کیا آپ کا سارا سکون اس بات سے طے ہو رہا ہے کہ آپ کتنا کماتی ہیں یعنی جب انسان کی قیمت اس کے بینک بیلنس سے طے ہونے لگے تو وہ غلام ہے بالکل اہرار یعنی آزاد انسان وہ ہے جو بازار میں تجارت بھی کرتا ہے لیکن بازار کی حرص اسے نہیں خرید سکتے وہ وسائل کو استعمال کرتا ہے وسائل اسے استعمال نہیں کرتے او oh, یہ بہت گہرا فرق ہے وسائل کا استعمال کرنا بمقابلہ وسائل کے ہاتھوں استعمال ہونا اب ذرا یہ بتائیں کہ اس فکری انتشار سے نکلنے کا عملی راستہ کیا ہے مصنف نے اہل بیت کی تعلیمات خاص طور پر بصیرت کے تصور سے چار عملی مراحل نکالے پہلا مرحلہ ہے مرکز کا انتخاب یعنی وہ بنیادی دھرا جس کے گرد ہماری پوری زندگی گھومے گی بالکل اس نظام شمسی کی طرح جہاں اگر سورج درمیان میں ہو تو سب سیارے اپنے مدار میں درست رہتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مرکز کیا ہے کیا یہ ہماری ذاتی خواہش ہے یا ریاست یا کوئی اور نظریہ جب تک مرکز متعین نہیں ہوتا باقی سب بے سمت رہتا ہے اگر ہم شعوری طور پر وہی اور ثقلین کو اپنا مرکز بنا لیں تو ہماری زندگی کا مدار بدل جاتا ہے پھر ہمارا ہر فیصلہ اس مرکز کی کشش کے زیر اثر ہوگا یہ بات دل کو لگتی ہے اگر میرا مرکز صرف پیسہ بنانا ہے تو میری ہر دوستی اسی کے گرد گھومے گی اور اگر مرکز بدل جائے تو زندگی کی سمت خود بخود بدل جائے گی زبردست دوسرا مرحلہ کیا ہے دوسرا مرحلہ ہے فکری تربیت یعنی اپنے خودکار ذہنی نظام یا آٹومیٹک تھنکنگ کو توڑنا ہم روزانہ میڈیا اور معاشرے سے جو کچھ سنتے ہیں ہمارا دماغ اسے سچ مان لیتا ہے فکری تربیت کا مطلب ہے رک کر خود سے شعوری سوال کرنا کہ میں جو سوچ رہی ہوں اس کی بنیاد کیا ہے क्या ये मेरी अपनी आज़ाद सोच है या किसी स्क्रीन ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है यानी हर चीज़ को अंधाधुन कबूल करने के बजाय अपने दिमाग के फिल्टर्स को ऑन करना जी और तीसरा मरहला है माहौल की असलाह जदीद नफ्सियात भी मानती है कि इंसान जिस जहरीले माहौल में टूटता है वो उसी माहौल में ठीक नहीं हो सकता تو اگر آپ نے اپنا مرکز بدل لیا لیکن آپ کے دوست اور محفلیں اب بھی وہی ہیں جو آپ کو مادی دوڑ میں کھینچ رہی ہیں تو شناخت کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکے گی انسان کو اپنے نظریے سے ہماہنگ ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ بیج جتنا بھی اعلیٰ کوالٹی کا ہو اگر زمین زہریلی ہے تو پودا پرواہ نہیں چڑے گا اور چوتھا مرحلہ چوتھا اور انتہائی اہم مرحلہ ہے عملی وابستگی یہ اہل بیت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے آپ نے سچائی کو پہچان لیا لیکن اگر وہ علم عمل میں نہیں ڈھلتا تو وہ محض ایک دماغی عیاشی ہے اہل بیت کے نزدیک عمل کے بغیر علم شناخت نہیں بناتا بلکہ عمل علم کی تصدیق کرتا ہے مستقل عمل ہی آپ کے اندر اس شناخت کو پختہ کرتا ہے ان چاروں مراحل سے یہ نقطہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ شناخت کوئی بازار سے خریدی ہوئی چیز نہیں ہے یہ تعمیر نفس کا ایک طویل سفر ہے بالکل ایک مسلسل سفر ہے لیکن ذرا تصور کریں اگر کوئی انسان اس سفر پر نہ نکلے اور ان بیرونی لیبلز کو ہی اپنی اصلیت سمجھ لے تو مصنف نے اس حوالے سے نرگسیت کی جو تفصیل بتائی ہے وہ بہت چونکا دینے والی ہے ہاں ہم हा, عموماً نرگسیت کو صرف اس حد تک سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو بہت خوبصورت سمجھ رہا ہے یا وہ بس مغرور ہے لیکن یہ تو ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے مصنف نے اس کو نفسیاتی اور فکری زاویوں سے کھولا ہے دراصل نرگسیت غرور کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اسی شناخت کے بحران اور اندرونی احساس محرومی کا نتیجہ ہے جب آپ کے پاس کوئی مضبوط روحانی مرکز نہیں ہوتا تو آپ کا نفسیاتی دفاعی نظام ایک جھوٹی انا کا خول بنا لیتا ہے تاکہ آپ خود کو دنیا سے محفوظ رکھ سکیں یہ تکبر دراصل ایک شدید عدم تحفظ کی نشانی ہے اور مصنف نے اس کی جو اقسام بتائی ہیں انہوں نے تو معاشرے کی نبس پر ہاتھ رکھ دیا ہے فردی نرگسیت تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ بندہ اپنی قابلیت کا راگ الاپتا ہے اور سماجی نرگسیت بھی ہم اپنے ارد گرد ذات پات یا طبقاتی غرور کی شکل میں روز دیکھتے ہیں لیکن جو چیز سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے وہ ہے علم و دانش پر مبنی نرگسیت او یہ تو آج کل واقعی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے بالکل آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں ایسے لا تعداد لوگ ہیں جو بظاہر مذہبی معلومات شیئر کر رہے ہیں لیکن اختلاف پر ذاتی حملوں پر اتر آتے ہیں وہ اپنا علم کسی کی رہنمائی کے لیے شیئر نہیں کر رہے ہوتے وہ دوسروں پر اپنی برتری ثابت کر رہے ہوتے ہیں جب علم خدا تک پہنچنے کے بجائے اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ٹول بن جائے تو وہ ایک اندھا کرنے والا پردہ بن جاتا ہے اور وہ بال بچوں پر مبنی نرسسیت والی بات وہ تو ہم ہر فیملی ڈنر پر دیکھتے ہیں جہاں بچے بچے نہیں رہتے بلکہ چلتی پھرتی ٹرافیاں یعنی بچے کی اپنی انفرادیت کچھ نہیں وہ صرف والدین کے فخر کا ایک پروڈکٹ بن گیا ہے اور یہ تمام صورتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا روحانی توازن کھو چکا ہے مصنف نے یہاں فقہ کے ایک اصول کا ذکر کیا ہے ازرورات تو بھی جس کا مطلب ہے کہ ضرورت یا مجبوری وقتی طور پر کسی منع کی گئی چیز کا استثنا فراہم کرتی ہے لیکن لوگ اکثر اپنی گھبراہٹ میں پہنے گئے اس خود پسندی کے وقتی خول کو اپنا مستقل اصول اور شخصیت ہی بنا لیتے ہیں اس خول کو توڑنے کا واحد روحانی علاج مصنف نے عبداللہ یعنی خدا کی حقیقی بندگی کو قرار دیا ہے اس عبداللہ کا عملی مطلب کیا ہے صرف سجدے میں پڑے رہنا نہیں اس کا عملی مطلب ہے اپنی محدودیت اور خدا کی لا محدود عظمت کا گہرا شعور جب انسان سچی بندگی میں داخل ہوتا ہے تو تکبر کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی جگہ آجزی اور شکر گزاری لے لیتی ہے وہ جان جاتا ہے کہ اس کا علم اس کا عہدہ سب خدا کی دی ہوئی امانتیں ہیں پھر وہ مومن نرسست کی اس دوڑ سے باہر نکل آتا ہے وہ اپنی ذات کے خول سے نکل کر سماجی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے علم کو خدمت خلق کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے یہ کتنا عجیب ہے کہ دنیا جسے سیلف کانفیڈنس کہتی ہے وہ کئی بار اندرونی خوکلے پن کا غلاف ہوتا ہے انسان اندر سے جتنا غیر محفوظ ہوتا ہے وہ باہر اتنی ہی زور سے بولنے کی کوشش کرتا ہے آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی اصل جنگ وسائل کی نہیں شناخت کی ہے سقلین کی روشنی میں انسان کی شناخت محض مادی یا سماجی عوامل کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک الہی حقیقت ہے اور وہ اپنے ارادے سے یا تو مادی غلامی میں غرق ہو سکتا ہے یا حق کو اپنا مرکز بنا کر اہرار یعنی حقیقی آزادی کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے حقیقت یہی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں نرگسیت کے چھوٹے موٹے مظاہر کا شکار ہوتے ہیں یہ علم ہمیں دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنا تسکیہ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے تو آج کی اس نشست کے اختتام پر ہم نے تفصیل سے بات کی کہ انسان کی اصل شناخت اس کے چنے ہوئے مرکز سے بنتی ہے اگر آج ہم خود سے ایمانداری سے سوال کریں کہ ہماری زندگی کا پوشیدہ مرکز واقعی کیا ہے جو ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کر رہا ہے کیا وہ واقعی خدا ہے یا ہمارا اپنا کوئی غیر محسوس خوف اور معاشرے میں پیچھے رہ جانے کا ڈر ہے اور اگر ہمارا مرکز خدا کے علاوہ کچھ اور ہے تو کیا ہم واقعی اتنے آزاد ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں